پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ آسوار جیسی بن پڑے پھر جب اتمینین سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتی تھے